إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يبرل فلا هذي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد أن عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مفتساتها وكل مفتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من عمزه ونفته ونفته ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسبس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت أكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه ساحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن تغطاق فصر صرق اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد القياه في جهنم كل كفار عنيد مناء للخير معتد مريد الذي جعل مع الله لا أن أخرى فالقياه في العذاب الشديد قال قليله ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال, في ضلال بعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله خواتین گزشتہ جمع حج کی مناسبت سے فریض حج کی اہمیت خوف بیت اللہ کی عظمت کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی آج بھی میں اسی موضوع کا تسما اور لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اللہ تبارک کا ارشاد ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور لوگوں کو اس مسجد حرام سے روکتے ہیں جس مسجد حرام کو کہ ہم نے تمام لوگوں کے لیے یکساں اور برابر کر دیا ہے چاہے وہ وہیں کے رہنے والے ہوں چاہے باہر سے آنے والے ہوں آزادی اور جو کوئی اس میں ظلم کے ساتھ الحاد کرنا چاہے ہم اسے الحج کی میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی ہے عصاہد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی مسجد حرام کی اور سرزمین سرزمین حرم کی دو خصوصیتوں کا ذکر فرمایا مسجد حرام ہو یا سرزمین حرم ہو ان دونوں کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی اہمیت ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اس شہر کی قسم کھائی سرزمین حرم کی قسم کھائی چناتے فرمایا وط سینی ودی تھون سین وہاں اضل بل ادل کی کسم ہے انجیر کی قسم ہے زیتون کی اور قسم ہے وادی سینا کے پہاڑ پور کی اور قسم ہے اس امن والے شہر کی رب العالمین قسم کھا رہا ہے اس شہر کی دوسری جگہ فرمایا لا رت البلد کا آغاز ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین کی سرزمین حرم کی قسم کھا کر کیا اسی لیے مسجد حرام ہو یا سرزمین حرم ہو یا شہر مکہ ہو اس کو اللہ تبارک و تعالی سے خاص نسبت ہے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت اللہ کا جہاں بھی ذکر کیا تو وہاں کہا یہ میرا گھر ہے سنا کے کہا وہ ابراہیم علیہ, علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا گیا کہ تم میرے گھر کو پاکو میرے گھر کو صاف کرو شرک سے نجاست سے حالانکہ روئے زمین کی جتنی مسجدیں ہیں سب کے سب اللہ روئے زمین کی ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ بیت اللہ کے سلسلے میں یہ کہنا اللہ تعالیٰ کاقینا اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے سورہ برائش میں بھی کہا گیا قرائش جو کہ تجارت میں مست اور مگن ہے اور تجارتی قافلوں کو لے کر یمن شام وغیرہ جایا کرتے ہیں انہیں شکر گزاری کے طور پر اس رب کی عبادت کرنا چاہیے جو رب کے گھر کا رب ہے کابت اللہ کا رب ہے بیت اللہ کا رب ہے اللہ تعالی تو سارے گھروں کا اور ہر چیز کا رب ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ بیت اللہ کے تعلق سے ربا حاضر بیت کہنا یہ بتاتا ہے اس اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی اہمیت ہے اور جیسی بات مسجد کے تعلق سے ویسے شہر مکہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ما نا ان اب ہل بلدا تو بہادا پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجیے مجھے تو اس بات کا حکم ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں اس شہر کے رب کی مکے کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ مکے کا رب ہے حالانکہ رب العالمین سارے شہروں کا رب ہے ساری روئے زمین کا رب ہے ساری کائنات کا رب ہے کائنات کا کے ذرے ذرے رب ہے لیکن قرآن مزید کا خصوصیت کے ساتھ مکے کے سلسلے میں یہ کہنا کہ رب پڑھا گے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رس کی عبادت کروں اسے قیداً شہر مکہ اور سرزمینِ حرم کی صفیلت معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے بے قصیٰ کے عالم میں نکالے گئے بڑی مجبوری کے عالم میں آن صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر رہے تھے تو مکے سے باہر نکلنے کے بعد مدینہ کی رکھ کر رکھ کر چلنے سے پہلے آپ مکہ کی جادب متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ انکی لخیر ارض اللہ واللہ انکی لخیر ارض اللہ اے شہر مکہ اے سرزمین مکہ اللہ کے قسم تو روئے زمین کا سب سے بہترین شہر ہے روئے زمین کا سب سے بہترین حصہ ہے وہ ابو دو رب اللہ دوسری بات کہا کہ اے شہر مکہ سرزمین حرم تو روئے زمین کا محبوب ترین شہر ہے خود اللہ تعالی کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی مکہ روئے زمین کا سب سے محبوب ترین شہر اور سرزمین حرم روئے زمین کی سب سے محبوب ترین جگہ نس سے طری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینے سے پہلے مکے کا مقام آتا ہے مسجد نبوی سے پہلے مسجد بیت اللہ کا مقام آتا ہے آپ نے خود فرمایا کہ انکی لا حب ور دللہ اللہ للہ اس لیے محترم بھائیو کہ عاکی عبادت کی بڑی فضیلت قرار دی گئی اپ نے فرمایا مسجد حرام کی ایک نماز بیت اللہ کی ایک نماز میں پڑی جانے والی ایک نماز دوسرے مقامات کی ایک لاکھ نمازوں سے بہتر ہے ایک لاکھ نمازوں سے بہتر ہے اللہ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ نمازوں سے بہتر ہے یہاں کی عبادت کی بڑی فضیلت ہے اور اسی کے احترام اور تعظیم کی تعلیم دیتے ہوئے امت مسلمہ کو منع کر دیا گیا کہ وہ خزائے حاضر کرتے ہوئے ہوئے بیت اللہ کا رخ کریں یا بیت اللہ کی جانب پیش کریں بے شمار حادثیت آئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزائے حاضر کرتے ہوئے کابت اللہ کی سمت رخ کر کے بیٹھنے یا کابت اللہ کی سمت پیش کر کے بیٹھنے سے منع کیا علم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر عمارت کے اندر کوئی ضرورت سے فارغ ہو رہا ہو تو جائز ہے کہ وہ بیت اللہ کی جانب رخ کرے یا بیت اللہ کی جانب پیٹ کرے لیکن جیسا کہ اللہ قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس مسئلے میں راجح بات یہ ہے صحیح بات یہ ہے کہ آدمی چاہے کھلے میدان میں ہو کھلے صحرا میں ہو یا پھر کسی بند کمرے میں سزائے حاجت کر رہا ہو بیت اللہ کی جانب رخ بھی نہیں کرنا چاہیے پیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ میں نے شام میں سکونت اختیار کی نحو ہم نے شام میں دیکھا کہ کچھ بیت الخلا کچھ ہم ایسے بنے ہوئے ہیں کہ خزایا کے لیے امی کا اللہ کی اسم درخ کر کے اللہ پڑتا ہے یا فیش کر کے پڑتا ہے فرماتے ہم اس سے پلٹ جایا کرتے تھے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے تھے ہم اس کو یوز نہیں کرتے تھے وَنَا اللہ اور یہ خلاف شریعت چیز کو دے کر ہم کیا کرتے تھے تو دیکھیے یہاں عمارت ہی کی بات ہے اس لیے اللہ عبی نسیم اور بہت سارے علم نے لکھا ہے کہ چاہے آپ عمارت میں ہو چاہے آپ صحرا میں ہو یہ ہے کہ آپ بیت اللہ کی جانب رخ نہ کریں رضاء حاجت کے وقت اور پیس فیس بھی نہ کریں اور آپ دیکھیں امت مسلم مسلمہ کا عمل بھی اسی پر ہے امت مسلمہ کا عمل بھی اسی پر ہے مسلمان جب بھی گھر بناتا ہے مسجد بناتا ہے آپ جائزہ لے کر دیکھو کہ بیت وغیرہ الخلاء خاص خیال رکھا جاتا ہے بناتے ہوئے کہ قبلے سمت نہ ہو حالانکہ یہ عمارت کے اندر ہے تو یہ شاہ اللہ کی تعظیم کا ایک پہلو ہے اور اسی طرح سے یہ بیت اللہ یہ سرزمین حرم امن والی سرزمین ہے اس کی یہ بھی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو جب وہاں بسایا تو یہ دعا کی پروردگارہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ریال عمران میں جہاں بیت اللہ کا ذکر کیا وہاں اس کی خصوصیت یہ بتائی وَمَنْ دَخْلَهُكَ نَامِنَا جو کوئی اس شہر میں داخل ہوگا اس کے لئے امن ہی امن ہے اللہ تعالیٰ نے اس حرم کو امن والا حرم بنایا اس شہر کو امن والا شہر بنایا اس سرزمین کو امن والے سرزمین بنایا اسے لئے یہاں قتال منا ہے یہاں لڑائی منائے یہاں جھگڑنا منائے یہاں جنگ کرنا منائے یہاں انسانوں ہی کو یہی سبحان اللہ جانوروں کو بھی شریعت نے امن نتا کیا چنا کہا گیا کوئی بھی شکاری جانور ہو اگر وہ سرزمین حرم میں ہو شکاری جانور کا شکار کرنا اس کو برنگیز کا کرنا اس کا پیچھا کرنا حرام ہے نہ صرف ایک ایک جانوروں کو شریعت نے یہاں تک کہا اس سرزمین میں اگنے والی میں از خود اگنے والے پودے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والی کو لحاظ تھا اس قدر پاس و لحاظ تھا کہ زمانے جاہیت میں اپنے باغ کے قاتل کو اس سرزمین میں دیکھتا اپنے باغ کے قاتل کو مکے کے اندر پاتا کے تعطل کو سرزمین حرم میں دیکھتا تو اس سے تاروز نہ کرتا محض اس لیے کہ یہ سرزمین حرم کے اندر ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مشرقین مکہ کا جذبہ انتخاب جذبہ عدالت کیسا ہوتا تھا لیکن حرم کا پاس و لحاظ ان کے پاس اتنا تھا کہ باپ کے تعطل کو بھی دیکھ کر وہ اس سے تاروز نہیں کرتے تھے اس لیے کہ وہ سرزمین حرم میں ہے میں نے صورت الحس کی جو آیتیں آپ کے جو آیت آپ کے سامنے تلا کی اس میں اللہ سبار کی سرزمین اور جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں مشرقی نے مکھ کا اور اس مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں سلح کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنا چاہ مشرقین نے روکا تھا تو قرآن کہتا ہے لِلنَّاسِ سَوَانِ بھی ہی کہ جو لوگ لوگوں کو اس مسجد حرام سے یا اس سرزمین حرم سے روکتے ہیں جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے یکساں طور پہ بنا دیا چاہے وہیں کے رہنے والے ہوں باہر سے آنے والے ہوں سرزمین حرم کی خصوصیت ہے یہ اور وہ یہ ہے کہ مکہ سرزمین حرم ہو یا پھر مسجد حرام ہو مکے کے رہنے والے ایک داسی اور شہری کا جو حق مکے مسجد حرام کے اندر ہے وہی حق ایک افریقہ کے شہری کو اور ایک ہندوستان کے مسلمان کو بھی حاصل ہے کوئی مکے کا شہری کا اللہ اور بیت اللہ اور مسجد حرام کی کسی جگہ کو یہ کہہ کر پاس نہیں کر سکتا میں مکے والا ہوں میں سار بھر اس جگہ عبادت کرتا ہوں تم آ نہیں جو حق کے شہری کا مسجدیں آرام پر ہے دنیا کے کسی بھی گوشے سے آئے ہوئے فقیر سے فقیر مسلمان کا بھی وہی حق ہے سوالی ولبا اسی لیے بیت اللہ کو بند کرنا بیت اللہ کو بند کرنے سے منع کر دیا ہے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹوں میں چوبیس بیت اللہ میں داخل ہونا چاہے اسے عبادت سے مسجد نوئی سے وہ بند ہوتی ہے مسجدیں نبوی بند ہوتی ہے رات کی گیارہ کے بعد صبح تین بجے کھلتی ہے مگر کبھی آپ مسجدیں حرام کو بند ہوتا نہیں دیکھیں گے بندوبا نہیں دیکھیں گے اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے حدیث کا حکم ہے کہ روکنے کی اجازت نہیں آپ نے فرمایا یا بنی آپ سے منا لاد کبھی حاضر بھائی بل نہیں بننا ہو ہے بنی آپ سے منا کسی بھی شخص کو جو اس گھر میں کسی بھی وقت عبادت کرنا چاہے یا اس گھر کا طبق کرنا چاہے حصے میں, کسی بھی میں. اے اپنے ہرگز ہرگز نہ پھر دوسری خصوصیت نہیں بتائی گئی نلیم اور جو کوئی اس گھر میں اس سرزمین حرم میں اس شہر مکہ میں ظلم کرنا چاہے بے دینی کے کام کرنا چاہے کس کو کا ارادہ کرے ایسے شخص کو ہم المنا کو سمجھا چکائیں گے اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے بندہ جو کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے برائی کا ارادہ کرتا ہے اس وقت تک گرفت نہیں ہوتی پکڑ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ آمن نہ کر لے لیکن سرزمین حرم کے سلسلے میں احساس کی روشنی میں لکھا ہے کہ وہاں برائی کا کے ارادے سے بھی گرفت ہوگی مکے میں رہتے ہوئے حدود حرم میں رہتے ہوئے بیت اللہ میں رہتے ہوئے اگر کسی شر کا ارادہ کرتا ہے برائی کا ارادہ کرتا ہے یہاں انسان کے ارادے سے بھی گرفت ہو سکتی ہے محترم بھائی ہو یہ سب تعلیمات بیت اللہ کی عزمت بیان کرتی ہیں سرزمین ارم عظمت بیان کرتی ہیں شہر مکہ کی عظمت بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ اور مسند احمد کی ایک روایت میں بیان فرمایا کہ یہ امت اس وقت خیر اور بھلائی پر رہے گی یہ امت اس وقت خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک کہ وہ اس گھر کی حرمت کا لحاظ رکھے گی اور اس گھر کی تعظیم کرے گی اور یہ امت جب اس گھر کی حرمت کو کمال کر دے اس گھر کی تعظیم کا خیال نہ کرے اس گھر کی عظمت کا فاصلہ لحاظ نہ کرے یہ امت ہلاک ہو جائے گی تو اس طرح بیت اللہ کی تعلیم یہ امت مسلمہ کے اپنے وجود کے حق میں بہتر ہے اور بیت اللہ کے سلسلے میں سرزمین حرم کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی سازش خود امت مسلمہ کی ہلاکت کا پیش خیمہ تاریخ بتاتی ہے تاریخ بتاتی ہے کہ بیت اللہ کے سلسلے میں جو بھی سازشیں ہوئی جو بھی مکاریاں ہوئی جس نے بھی برائی کے ساتھ بری نیتوں برے ارادوں کے ساتھ بیت اللہ کا طرز کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نابود کر دیا۔ آپ اگر ماضی کریم کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے واقعات ملیں گے میں آپ کو ماضی قریب کے ایک واقعے کے حوالے سے بیت اللہ کی عظمت کا سبب دینا چاہوں گا آپ سب واقف ہیں ہمارے بزرگ حضرات واقف ہوں گے کہ آج سے تیس سے پچیس سال خبل آج سے تیس اکتیس پر قبل اب ہم چودہ سو اکتیس ڈگری میں چودہ سو اکتیس ڈگری میں آج سے ٹھیک تیس پر ایک سال قبل ایک بہت بڑا حادثہ زمین حرم میں پیش آیا تھا جسے سعودی عرب کی شارف میں الحرم المکی کے نام سے جانا جاتا حادثہ کیا واقعہ کیا ہوا کچھ نوجوان تھے مدینے کے رہنے والے جس میں کچھ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے کچھ طلبہ بھی تھے جذباتی نوجوان جوشیلے نوجوان اور جیسے ہمارے اساتذہ سے ہم نے سنا ہمارے وہ اساتذہ جنہوں نے ان کو قریب سے دیکھا ہر ایک اپنی جگہ دیندار متشر اللہ سے ڈرنے والا مگر تشدد کا شکار ہوئے تشدد کا شکار ہوئے انتہا پسندی کا شکار ہوئے یہ نوجوان پہلے پہل تو مدینے میں ان کا ایک گروپ بنا مدینے میں ان کی ایک الگ مسجد قائم ہوئی جہاں لوگ کہتے تھے کہ دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں کسی بھی وقت جاؤ آپ کو وہاں نوجوان عبادت کرتے ہوئے ملیں گے ایک ایک دیندار نوجوان اور ان کی دینداری ایسی تھی کہ پورے مدینہ میں ان کی دینداری کا چرچا ہر جگہ ان کی تعریف لیکن شیطان نے کیسے گمراہ کیا کتنے بڑے کتنے میں مبتلا ہوئے دھیرے دھیرے نوجوان جو گرو کی شکل میں بنتے گئے گمراہ کیا آپ نے سن رکھا ہوگا یہ نوجوان تقریباً پانچ سو کی تعداد میں انہوں نے سعودی حکومت کو گرانے کی سازش کی سعودی حکومت کو گرانے کی سازش کی خفیہ طور پر تیاریاں کی اور خفیہ طور پر تیاریاں کر کے وہ حملہ اور ہوئے اور یہ حملہ انہوں نے مسجد آرام میں کیا نومبر بیس نومبر انیس سو ستر پر نو اور سن چودہ سو ہجری کا پہلا دن تھا چودہ سو ہجری کا پہلا دن تھا تیرہ سو نو پر نو کا سن ختم ہوا چودہ سو ہجری کا پہلا دن تھا محرم کی پہلی تاریخ تھی یہ لوگ پوری جماعت کی شکل میں بھاری تعداد میں اصلیحا لے کر ہتھیار لے کر جنازوں میں مسجد حرام میں انہوں نے ہتھیار داخل کیے جنازوں کی شکل میں جنازہ کے صرف جنازوں میں ہتھیار مرے اور مسجد حرام نے داخل کر لیا اور جیسے ہی امام حرم نے ایک محرم چودہ سو ہجری کی فجر کی نماز پڑھائی تو ان کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا جو ہے مانو تید یہ آگے بڑھا آگے بڑھ کر اس نے امام حرم سے میک چھینا اور میٹ چھین کر اس نے سعودی حکومت سے بغاوت کا اعلان کیا نصر صرف بغاوت کا اعلان کیا اے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیش میں فرمایا ہے کہ جو بھی حکمران ہو بادشاہ ہو اس سے بغاوت بھی کرنا چاہیے ہاں حکمران غلطی کر رہا ہے آپ جاؤ سیدھے اس کے دربار میں جا کے اس کو نصیحت کرو بغاوت اور خروج کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حادیش میں اجازت نہیں دی صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی مجمعین سے جواب آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو نماز کو مار دیں گے نماز کی جان نکال دیں گے صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی ایسے حکمرانوں کے خلاف بغاوت نہ کرے ہم جہاد نہ کریں ہم اللہ کے رئی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کر رہے ہیں بغاوت نہ کرنا ایک تو یہ ہوا اس نے مائک لیا جو ہے اور سعودی حکومت سے بغاوت کا اعلان کر دیا اور دوسرا فتنا یہ ہے شیطان نے انہیں ایک دھوکے میں یہ مبتلا کیا وہ افیس دانش میں یہ سمجھ بیٹھے کہ مہدی و منتظر عادیش میں جس مہدی علی استعلان کے خروج کا ذکر آیا ہے کہ قیامت سے پہلے مہدی مبوس مہدی مہندی کا خروج ہوگا مہدی کا ظہور ہوگا وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ مہدی میں سے ہیں چنانچہ جو ایمان کا اپنا جو سگا ساتھی تھا اس کا نام تھا محمد بن عبد اللہ قحطانی اور آج میں آتا ہے کہ مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہدی کا نام میرا نام ہوگا ان کے باپ کا نام بھی میرے باپ کا نام ہوگا چنانچہ جوہیمان کا ساتھی محمد بن عبد اللہ الحتانی تھا ان لوگوں نے اس کو مہدی منتظر کر دا اور اعلان کر دیا گیا کہ مہدی منتظر کا خروج ہو چکا ہے مہدی منتظر کا ظہور ہو چکا ہے لہذا تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ قید کرے اور تاریخ آپ جانتے ہیں انہوں نے سرزمین حرم میں باقاعدہ فائرنگ شروع کی جن لوگوں نے بیس کیے بغیر پان سے نکلنا چاہا انہوں نے باقاعدہ فائرنگ شروع کی اور اس کے بعد حرم کی تاریخ کے سیاہ دن بہت سارے نمازیوں کے چونکہ حج کے فوراً بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا بہت سارے آدی ابھی وہیں تھے بہت سارے نمازیوں کو بہت سارے آدیوں کو انہوں نے یہ رقمان بنایا سعودی حکومت بہت پریشان ہوئی بہت پریشان ہوئی بلاخر چودہ دن کی مسلسل محنتوں کے بعد کئی کوششیں ناکام ہوئی اور آخری کوشش کے طور پر مجبور ہو کر آئے ان کا فتوا لے کر سعودی حکومت کو وہاں ان کے اوپر جو ہے ہتھیار استعمال کرنے پڑے تب چل کر یہ لوگ ان میں سے بہت سارے وہیں ہلاک ہو گئے اور یہ جو ایمان اور اس کے بہت سارے ساتھی پکڑے گئے پکڑے گئے اور سعودی حکومت نے ان کو چار حصوں میں بانٹ کر چار حصوں میں تقسیم کر کے شہر سعودی عرب کے مختلف چار شہروں میں جو ان کا ان کا قتل کیا تھا محترم بھائیوں دیکھیے یہ حام مسی کا یہ کتنا نوجوان کھٹی میں کیسے مختلف ایک چیز پہلی چیز تشدد تشدد اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل قل متنفتی ہل قل متنفتی ہل قل متن مطنفتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں اپنی جانب سے بےجا سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے ہلاک ہو گئے ہلاک ہو گئے, حلاق ہو گئے پھر آپ نے فرمایا گمل گولو کا من کا نہ کب نہ کمل گولوں کرنے سے بچو گلو کرنے سے بچو اس لیے کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اسی الو نے ہلاک کیا ہے یہ نوجوان جنہیں شیطان دین کے حوالے ہی سے گمراہ کیا دینداری کے حوالے ہی سے شیطان دین کو گمراہ کیا جیسا کہ ہم نے کہا ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ ہمارا بھی یہ سب اپنی جگہ بڑے دیندار بڑے اور پھر دوسری بات یہ لوگ جو دھوکے میں مبتلا ہوئے شیطان نے ان کو جو دھوکہ دیا ہم نے اپنے عرب اساتذہ سے سنا ہے کہ انہوں نے مہدی کا جو دعوی کیا یہ کس بنیاد پر کہا کہ انہوں نے چھتیس خواب دیکھے کہ مہدی انہی میں سے ہیں یہ لوگ جس وقت مدینے میں عبادت کر رہے تھے مدینے میں ان کا اپنا گروہ تھا چھتیس خواب دیکھے انہوں نے چھتیس مرتبے کہ مہدی مہندی منتظر جس کی پیشنگ جن کی پیشنگ یہ حادیش میں آئی ہے وہ انہیں میں سے ہے ان خوابوں سے دھوکے میں آ گئے یاد رکھنا شریعت خوابوں سے نہیں لی جاتی ہے شریعت کتابوں سنت سے لی جاتی ہے اپنے خوابوں کو کتابوں سنت میں پیش کرنا انہیں سی نے بہت سارے لوگوں کو خوابوں کے راستے سے گمراہ کیا ہے نیک لوگوں کے خواب صالحین کے خواب حالانکہ خواب کی اہمیت اپنی جگہ مسلم غروڑ ہے خواب کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ضرور ہے آپ نے فرمایا انشرات سرالو لوگوں نبوت کی بشارتوں میں سے اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو وہ اچھے خواب ہیں نیک خواب ہیں سچے خواب ہیں جو مومن بندہ دیکھا کرتا یا اسے دکھائے جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنے خواب کو بنیاد بنا کر شریعت میں جو اضافے کرتا جائے اور خواب میں جس چیز کا بھی اس کو حکم مل رہا ہے اس پر عمل پیرا ہوتا جائے ہمیں اپنے خوابوں کو کتاب و سنت پہ پیش کرنا ہے چھتیس خواب انہوں نے دیکھے کہ مہدی منتظر انہیں میں سے ہے اور پھر تیسرا اور اہم طور پہ اس سے حاصل ہوتا ہے کہ سرزمین حرم سرزمین حرم میں جو بھی کسنا جو بھی کوئی کسنا پیدا کرنا چاہے گا جو بھی کسی برے ارادے سے سرزمین حرم میں جو ہے کہ جنیب آگے بڑھے گا وہ جو ہے اللہ رب العالمین اسے نیست و ناموخ کر دے گا یا تو غیبی عذاب کے ذریعے سے یا پھر اللہ تبارک و کر اپنے بندو ہی کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو نیست و ناموخ کر دے گا محترم بھائیو سرزمین حرم کے سلسلے میں اس وقت ایک اور بات جو بڑی قابل مذمت ہے ایک اور کوشش جو بڑی قابل مذمت ہے کہ اس وقت حکومت ایران حکومت ایران کی یہ کوشش ہے حکومت ایران کا یہ نعرہ ہے اور حکومت ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ سب مسجد حرام یا ہرمین مکہ اور مدینہ ہے مکہ اور مدینے کو سعودی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہونا چاہیے اس لیے کہ مسجدیں آرام ہو یا مسجدیں نبوی ہو یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا مرکز ہے یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا مرکز ہے اس لیے ایران کی یعنی شیعہ کی یہ کوشش ہے کہ عالمی پیمانے پر یہ باقاعدہ اس کی تحریک چلا رہے ہیں کہ مسجد حرام اور حج کے سارے امور یہ سعودی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہونے چاہیے بلکہ دنیا کی جتنے مسلم ممالک ہیں جتنے مسلم کنٹری ہیں اس کی ایک کمیٹی بننا چاہیے اور وہ جو ہے مسجد حرام کو چلائے گی محترم بھائیو یہ بہت ہی بہت بڑا فتنہ ہے بہت بڑی سازش ہے اور بہت برو منصوبہ ہے جس کو لے کر ایران آگے بڑھ رہا ہے شیعہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں شیعہ اسلامی تاریخ کا بدترین کردہ ہے اور ہم نے اپنے عرب اساتذہ سے سنا ہے کہ شیعہ کے مستقبل کے جو عزائم اور ارادے ہیں نوزب اللہ ان کے عزائم میں سے یہ بھی ہے کہ وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد نبوی پہ ہمارا کنٹرول ہوگا اگر نقرم ریلا پہ ہمارا کنٹرول ہوگا نوزب اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود کون دو صحابی ہیں عمر رضی اللہ سہاری ہے وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو کی قبروں کو ہم گے اور جو بھی لاش ملے گی اس لاش کو نکال کر ہم سولی پر لگ گے یہ اللہ اعلان ان کے علماء کہتے ہیں اور انہوں نے باقی میں سب باتیں لکھی ہے. ایسے میں ایران کا یہ چہنا اور شیا کی یہ کوشش کہ مسجد حرام پہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا حق ہے سعودی حکومت کا کنٹرول ختم ہونا چاہیے یہ بہت بڑا ستنا ہے بہت بڑا سکنا ہے اللہ نہ کرے کہ ایران اپنے نظام میں کامیاب ہو اللہ نہ کرے رب العالمین ویسے تو ہمارا یقین ہے ہمارا ایمان ہے اللہ تلار و چار مسجد حرام ہو یا صرف زمین حرم ہو اس کی حفاظت خود کرتا ہے اور جو بھی برائی کے ساتھ اس رب العالمین اس کو, کو نابود کر کے رکھ دے گا محترم بھائیوں لہذا حج کے ان ایام میں یہ جو فتنے ہیں ان فکنوں سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے اور ہمیشہ سے حاجیوں کے امن کے سلسلے میں اور حرم امن کے سلسلے میں اور بلکہ سعودی حکومت ہم کہتے ہیں سعودی حکومت کے اندر چند سہی لیکن اجاد اکرام کی جو خدمت وہ کر ہے کوئی نا انسان آ جو اس کو جھٹ لائے گا اللہ مظہر کیسا آرام ہر طرح سے حجاد کرام کی راحت کا خیال آپ جانتے ہیں حجا حج کی تاریخ پڑھی حج کی تاریخ پڑھی حج کی تاریخ بتاتی ہے کہ سبحان اللہ ماضی قریب تک بھی سعودی حکومت سے پہلے مکے پر کنٹرول کا شراف کا اشراف خاندان تھا اور کہا جاتا ہے کہ آلے رسول سے ہے نسب کے اعتبار سے مگر عمل میں بہت بگڑے ہوئے اشراف کے زمانے میں انہوں نے نوز بلّہ امن جو قاصل حج کے لیے جایا کرتے تھے ان کی جان کے لیے خطرہ ان کی مال کے لیے خطرہ ان کی سوتا آرام کے لیے یہاں تک کہ اس وقت عثمانی حکومت تھی اس وقت مصر کا مشہور شہر احمد شوقی کو خدجا کرام کے قافلے کے لوٹ لے کر عثمانی خلیفہ سے شکایت کرنی پڑی تھی اور احمد شوقی جو کہ مصر کا مصر کا بڑا مشہور شہر بول ہے اس نے پوری ایک نظم لکھی تھی پورا پتیدہ لکھا تھا اور عثمانی خلیفہ کو اس نے اس نے دعوت دی تھی کہ اشراف مکہ خدجاج کرام کی حفاظت کرنے میں ناکام ہے تمہارے لیے ضروری ہے کہ دخل اندازی کرو اور حج اپنے کنٹرول میں لو ماضی خرید کر کی جان مال بڑے خطرے میں تھی اللہ کا شکر ہے کہ جب سے سعودی حکومت آئی ہے سب سے پہلی چیز حجاد کرام امن سے حج کرنے لگے اور دوسری چیز یہ ہے کہ و سنت کے مطابق حج کرنے لگے کتابوں سننے کے مطابق حج کرنے لگے حج کے دوران جو بھی شریعت کی مخالفتیں ہوتی ہیں مکے میں ہو مدینہ میں ہو الحمد سعودی حکومت کی ایک پوری کوشش ہوتی ہے جگہ جگہ مغل دین کو مقرر کر کے رکھتی ہے دنیا کی ہر زبان میں ہن ہندی اور اردو اور انگریزی اور عربی دنیا کی ہر زبان بولنے والے دعات اور مغل کو مقرر کر کے رکھتی ہے جو حجاد کرام کو کسی بھی قسم کا غیر شرعی قدم اٹھانے سے روک ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے امن کی ساتھ حج ہو رہا ہے امن کی ساتھ حج کی عبادت ہو رہی ہے اور شریعت کے مطابق ہو رہی ہے اس احسان پر اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے امن بہت بڑی چیز ہے اس لیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلی دعا امن کی کی مکہ شہر کو بچایا تو سب سے پہلی دعا امن کی کیراہیم اور دگارا اس شہر کو شہر امن بنا دے امن والا شہر بنا دیا کا گہانا بنا دے اور الحمدللہ آج شریعت کی تنفیش کی وجہ سے جیسا امن اس سر میں دیکھا جاتا ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں اور دنیا کے کسی گوشے میں نہیں تو لہذا ہم شیعہ کی اور ایران کی ان کوششوں کی مذمت کرتے ہیں اور آخری اسلام تک اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہر گزر کے شیعہ اپنے ان قبیض اور ارادوں میں کامیاب نہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر اور سرزمین حرم کے سلاخ جو بھی سازشیں ہوں گی وہ ناکام ہوں گے وہ لوگ وہ نامراد ہوں گے وہ لوگ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اپنے گھر کی اور اپنے اپنے گھر کے مہمان حجاج کرام کی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی رب العالمین اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائے اور رب العالمین دشمنان اسلام مسلمانوں کے دشمن چاہے وہ غیر ہو چاہے اپنے میں سے جو باطل صرف ہو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں رب العالمین ہم ان کی سازشوں سے آگاہ ہونے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسم بھائی خدے کے اختتام پر میں پھر سے صادق آپ کے سامنے اعلان کرنا چاہوں گا کہ رمضان میں ہماری جماعت اور جمعیت نے ایک مثالی قدم اٹھاتے ہوئے بیت المال کے قیام کا منصوبہ بنایا تھا اور اس سے بیت بیت بیت سیما کا دارالحسان کے قیام کا منصوبہ بنایا تھا اور اس سلسلے میں الحمدللہ زمین بھی خریدی گئی یہ بڑا منصوبہ یہ ماضی میں بھی آپ نے تعاون کیا آج بھی آپ کے تعاون کی ضرورت ہے اور آئندہ بھی آپ کے تعاون کی ضرورت رہے گی ایسے کار خیر عمور خیر اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد اس کی مدد آپ جیسے اساب خیر کے یہ ہی سے تکلیل کو پہنچیں گے یتیم کھانا کوئی معمولی چیز نہیں ایک ہم ہمارے تعاون سے کسی یسیم کو چھت نصیب ہو جائے ہمارے تعاون سے کسی یسیم کو ایک وقت کا کھانا نصیب ہو جائے ہمارے تعاون سے کسی یتیم کو عید کی خوشیاں نصیب ہو جائیں یہ کتنی بڑی لیگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں سفر حاصل ہوا کرتا ہے اس لیے آج کے جمعے کا چندہ خصوصیت کے ساتھ کاف کیا گیا اسی یسیم کھانے کے لیے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے جیسے رمضان میں تالون کیا اس سلسلے میں آج بھی تالون کرتے ہوئے جائیں تیر کھول کر تالون کرتے جائیں آپ کے تالون کی ضرورت آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی انشاءاللہ رب العالمین آپ تمام کے انفاق اور خرچ کو قبول فرمائے امین بارک اللہ بارک اللہ لنا ولکم في القران العظیم ولنا و ایاکم بما فيه من الايات و الذكر الحکیم انه تعالى جواد کریم و لكم رب و رحیم رب